مئیل و اشد أما بعد خیر الحدیسی کتاب اللہ وخیر الحدیح محمد وسلم بسم اللہ رحمٰن الرحیم ربرحلی صدری ویسی امری قولي بسم اللہ الرحمٰن الرحیم انگتون و سلیمو تسلیما اللہ محمد آل محمد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 رب نا آتی نا مل کا رحم ون امرینا رشدا لا اله الا انت سبحانك اللہ او تبحان کا انی کل تمن والمین حسم اللہ یا قیوم برحمتی کا استغیث لا اللہ عل او تبحان کا كنت من الظالمين ولا ولا الحمد للہ آج چھبیس مئی دو ہزار چوبیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون ایٹی تھری کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوگی آج ان اللہ تعالی ہم سورت النحل کی آیت نمبر ایٹی سے سٹارٹ لیں گے اعوذ باللہ من نے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمان جعل و من بیوتکم سکنا اور اللہ ہی نے تمہیں گھر دیے بسنے کو یعنی یہ جو مکان جن میں تم رہتے ہو اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ ایک سکون کی زندگی گزارتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے ہیں وہ جلد کم مل جلو دل اور اسی نے بنا دیا تمہارے لیے چوپاوں کی کھال میں بھی گھر تس تخیف نہا یو ما ونی اور یہ جو چوپاوں کی کھالیں ہیں ان کے ذریعے چاہے تم سفر کی حالت میں ہو یا مقیم ہو دونوں صورتوں میں پورٹیبل یعنی ایسے مکان جن کو تم ساتھ لے کر چل سکتے ہو وہ بنا دیے اور وہ ہیں خیمے اگلے زمانوں میں پرماننٹ خیمے بھی لگتے تھے آج بھی موریتانیہ کے اندر جو افریقن ملک ہے لوگ بالکل اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں جس طرح آٹھ سے چودہ سو سال پہلے لوگ ریگستان میں رہا کرتے تھے ایون وہاں پر اسی طریقے سے ان کے مدارس قائم ہے اسی طریقے سے وہ قرآن سکھاتے ہیں احادیث سکھاتے ہیں ان کی نیٹو لینگویج بھی عربی ہے اور خیمے لگے ہوئے ہیں اسی طریقے سے پانی ان کے لیے آج تکلیف دہ ہے پینے والا پانی اور ایون وضو کرنے کے لیے پانی حاصل کرنا مشقت کے ساتھ وہ لے کے آتے ہیں ان کا ماحول اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ویڈیوز میں ریکارڈیڈ ہے کس طریقے سے مشکل تعلیم وہاں لوگ حاصل کر رہے ہیں پرانو سنت کی بھی حاصل کر رہے ہیں اور باقی اپنے جو بھیڑ بکریاں اور مویشی وہ پالتے ہیں وہ ایک اپنا گزر بسر کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو خیمے لگے ہوئے نظر آئیں گے انہیں چوپاوں کی کھالوں سے تیار ہوتے ہیں ظاہر یہ واٹر پروف بھی ہے زیادہ وقت بھی نکالتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے شفٹ کر سکتے ہیں آج کل تو ہمارے پاس ایک پیراشوٹ والا کپڑا آ گیا ہے ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اگلے زمانوں میں تو یہ نہیں ہوا کرتا تھا تو انہی کھالوں کو وہ یوز کرتے تھے خیمے لگانے کے لیے منا کے جو خیمے لگتے تھے وہ بھی انہی چیزوں سے لگتے تھے اب کچھ عرصہ سے جو منا کے خیمے ہیں وہ انہوں نے فائر پروف مٹیریل بنا دیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آگ بھی لگ جائے تو وہ آگے آگ ٹریول نہیں کرتی وہ فائر پروف خیمے ہیں. ایسے مٹیریل سے وہ بنے بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالی نے ہی انسان کو سجائی ہیں ہم جو بھی چیزیں تخلیق کرتے ہیں وہ کریشن ایکس نہیلو نہیں ہوتی میں ماس سے وجود نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی تخلیق میں سے ہم چیزوں کو تخلیق کرتے ہیں ایک بڑی اگر لکڑی کی کوئی چیز بناتا ہے تو لکڑی اسے نیچر سے ہی حاصل کرنی پڑتی ہے بیسک میٹیریل نیچر سے حاصل کیا جاتا ہے آج جتنی بھی سائز کی ترقی ہے اس کے لیے جو بیسک میٹیریل ہے وہ ظاہر ہے اسی ار سے حاصل کیا جا رہا ہے وہ مین اصوافی ہا واری ہا اور یہ جو جانور ہے ان کی جو اون ہے اس کے ذریعے ان کی جو پشم ہے اس کے ذریعے اور ان کے جو بال ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا بنا الہین تمہاری ضرورت کا سامان ہے اور برتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی دیکھیں کیا زبردست نعمت ہے بھیڑ کی جب کھال اوپر سے اتاری جاتی ہے زندہ بھیڑ کی اوپر سے شیو آف کرتے ہیں آپ اس کی جو بال پورے اتارے جاتے ہیں پھر دوبارہ سے اگ جاتے ہیں اس بال کو آپ استعمال کرتے ہیں پھر جب یہ جانور قربان کیے جاتے ہیں ان کے گوشت سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں اور ان کا جو چمڑا ہے ان کو ہم خیمے بنانے کے لیے ڈول بنانے کے لیے بچھونوں کے طور پر مسلوں کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور دیکھیں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت میں لگا دی ہیں یعنی یہ ساری کی ساری جو مخلوقات ہیں انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ انہیں استعمال کر کے نفع حاصل کرے حالانکہ کتنی طاقتور مخلوقات ہیں اونٹ کو دیکھیں کتنا طاقتور جانور ہے لیکن ایسا مسخر کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کے جب چلتا ہے تو وہ اوبیڈینٹ ہو کے اس کے وشے چل رہا ہے یہ اللہ نے مسخر کیا ہے اسی طریقے سے گائے کتنا طاقتور جانور ہے لیکن مسخر کر دیا اس سے اب دودھ بھی حاصل کر رہے ہیں جو پچھلی دفعہ ہم نے کور کیا تھا اس کے گوبر کو بھی ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے پھر جب اسے قربان کیا جائے تو اس کا گوشت اس کے بعد اس کی کھال ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک فائدہ مند چیز بنا دی ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو گنوار ہے اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ریسپانس کرنا ہے ان تمام چیزوں کا خالق تم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جس طرح یہ تمام مخلوقات اللہ نے تمہاری خدمت میں لگائی ہیں تمہیں بھی کسی کام کے لیے پیدا کی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی انسان کو اپنے لیے پیدا کیا وما خلقت الجن و ال انسا ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں اور عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینس مکمل طور پر تاب فرمان ہونا حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی ہر معاملے میں اللہ کا تاب فرمان ہونا یہ ہے اللہ کی عبادت واللہ جعل جاگ الکم مما خال کا اور اللہ نے تمہارے لیے اسی کی پیدا کردہ چیزوں میں سائے بنا دی ہیں اب یہ سائے درختوں کی شکل میں بھی ہے بڑے پہاڑوں کی شکل میں بھی ہے اتنا بڑا پہاڑ جیسے ہی سورج مغرب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے تو ابھی تو سورج غروب نہیں ہوتا آپ کو سایہ ملنا شروع ہو جاتا ہے آپ یہ جھیل شہر میں بھی جب شہر سے باہر نکلیں ضلع جھیلم کے اندر ہی جو ترکی کی پہاڑیاں ہی ہیں آپ دوپہر کے وقت نکلے تو وہاں آپ کو بالکل چھاؤں محسوس ہوگی اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں چونکہ سورج اس طرف غروب ہو رہا ہے تو غروب ہونے سے پہلے ہی تین چار گھنٹے پہلے ہی آپ کو سایہ ملنا شروع ہو جاتا ہے پھر درختوں کے سائے تو سب کو پتہ ہے پھر پہاڑوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سائے بنا دیے غاروں کی شکل میں آپ وہاں پہ اقامت اختیار کر سکتے ہیں اس کا ذکر بھی آ جائے گا وجالم مین الجا علی اکنانا اور پہاڑوں میں بھی تمہارے لیے چھپنے کی جگہ بنا دیے یہ آج تک ویلڈ ہے ویسے تو سعودی عرب میں آپ جائیں تو قوم آد اور سمود کے کھنڈرات دیکھیں پہاڑوں کو کاٹ کے انہوں نے اس میں مکان بنائے ہوئے تھے آج بھی وہ مکان اسی طریقے سے موجود ہیں آج کے اس ماڈرن دور میں بھی سب سے زیادہ سکیور جگہ جو ہے نا وہ یہ پتھروں کے پہاڑ کے اندر بنی ہوئی ٹنلز اور غارے ہیں امریکہ نے آج بھی اپنے تمام نیوکل ایسٹس میزائل ایسٹس یہ سارے انہیں ٹنلز کے اندر چھپائے ہوئے ہیں پھر جو گولڈ پوری دنیا سے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ ڈالر کو اوپر نیچے کر کے تو پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں اس کی تو انہوں نے ویڈیوز بھی چڑھا دی ہوئی ہیں۔ وہ ساری پہاڑوں کے اندر ٹنلس ہیں، کئی کئی کلومیٹر انہوں نے کھودی ہوئی چٹکیل پہاڑ اور وہ ایسے پہاڑ ہیں کہ ان کے اوپر آپ بم بھی پھینکیں تو وہ ڈیمیج نہیں ہوں گے نیوکلئر ویپن بھی پھینک دے نا تب بھی ڈیمیج نہیں ہوں گے ایسے پہاڑ پاکستان نے بھی اسی طریقے سے انہی ملکوں کو کاپی کیا ہوا ہے آج بھی یہ ویلڈ ہے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں تورا بورا جو پہاڑوں کا سلسلہ تھا تو طالبان نے جب امریکہ نے بدماشی کے ساتھ افغانستان کے اوپر قبضہ کیا تو انہوں نے اپنا سارے کے سارا جو معاملہ ہے سیکورٹی کا وہ تورا بورا کے پہاڑوں کے ذریعے ہی گزارا ہے اسی میں انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے تو یہ ساٹھ ستر ہزار جو جنگجو تھے انہوں نے اپنی جان بچائی ادروائز باہر جب نکلتے تھے وہ اوپر سے کارپیٹ بمنگ کرتے تھے تو لوگ شہید ہو جاتے تھے یہ تو ان کی اکانومی کمزور ہوئی تو ہماری جان چھوڑ گئے ورنہ اب بھی اگر وہ اس سلسلے کو آگے چلاتے تو ابھی بھی افغانستان کی وہی حالت رہتی لیکن بہرحال جو زندہ بچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر جو طاقت رکھ دی ہے وہ آرڈ بھی اسی طریقے سے ہے پاکستان نے بھی جو اپنا نیوکلر پروگرام ڈکلیئر کرنے کے لیے چھ ٹیسٹ کیے تھے اٹھائیس مئی نائنٹین نائنٹی ایٹ کو دو دن بعد دوبارہ یوم تقویر اٹھائیس مئی آنے والا ہے چھبیس مئی ہے دو چوبیس تو وہ چاگی کا پہاڑ اس کی ویڈیو ابھی تک موجود ہے اس میں بھی کتنی لمبی ٹنل کھودی گئی تھی پھر وہ صرف ٹرنل کے اوپر اکتفا نہیں کیا اس کے ارد گرد گیا تھا. یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ اس لیول کا ڈیمیج نہ کر دے کہ پہاڑ کے ذرات بکھر جائیں تو اس کو مزید انہوں نے انشور کیا اور تجربہ وہیں پر کیا اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ بالکل اس پورے پہاڑ کا کلر چینج ہو گیا تھا ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں یو کے اوپر آج بھی اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالی کی شان و شوکت اور جلال کا مظہر اگر کوئی مخلوق ہے تو یہ بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہے خواہ ان کے اوپر درخت اگے ہوئے ہو یا وہ چٹیل پتھروں کے پہاڑ ہو کیا روب ہوتا ہے آپ موٹروے پہ سفر کریں پاکستان میں تو آپ کو یہ والے پہاڑ نظر آئیں گے بڑے بڑے ان کے اوپر سبزہ لیکن اگر آپ سعودی عرب میں مکے سے مدینے ٹریول کریں تو آپ کو بڑے بڑے پہاڑ چٹیل کالے پتھروں کے نظر آئیں گے ان کو دیکھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے اور ان کا روب بھی ایک الگ سے ہے تو یہ اللہ تعالی کی قدرت کا شاہکار ہے پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ڈائنامک بیلنسنگ کر دی ہے اس زمین کی زمین کو ایک ایسا بچھونا بنایا ہے انہی پہاڑوں کی برکت سے کہ یہ رہنے کے قابل ہے ورنہ تو ہر سیکنڈ میں دو زلزلے زمین پہ آتے ہیں ہر سیکنڈ میں صرف ان کا ایمپلیٹیوڈ تھوڑا ہوتا ہے یہ چاند ایک زلزلے جو آپ کو پتا لگتے ہیں وہ اسکیل میں بڑے ہو جاتے ہیں ادروائز یہ زمین مسلسل زلزلوں میں ظاہر ہے ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ مسلسل تیر رہی ہیں اس زمین کے اوپر اور جہاں کہیں ان کی ڈسٹربینس ہوتی ہے تو پھر زلزلہ آ جاتا ہے وہ مسلسل وائبریشن جاری ہے اللہ تعالی نے اسے رہنے کے قابل بنایا ہوا ہے تو اس نے پہاڑوں میں تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دی لَكُمْ سراویل اور اس نے تمہارے لیے پہناوے یعنی کپڑے لباس بنا دیے تقی کو ملحر کہ تمہیں گرمی سے بچا سکیں عرب کے ریگستانوں میں جو لوگ سفر کرتے ہیں انہوں نے اتنی بڑی بڑی پگڑیاں باندھی ہوتی ہیں اپنے کانوں تک کو کور کیا ہوتا ہے گرمی سے لو سے بچنے کے لیے تو یہ جو لباس ہے یہ اللہ تعالی نے دیا ہے ایون انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر بھی وہ کپڑا لپیٹا ہوتا ہے صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تاکہ چہرے جھلس نہ جائیں یہی وجہ ہے کہ ارب کے جو پیور بدو لوگ ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے رنگ ہم سے بھی زیادہ یعنی ساملے کی طرف مائل ہیں ہمارے تو خیر درمیانے ہیں انڈینز بنگلہ دیش سری لنکن ان کے ذرا سانولہ کلر ہیں زیادہ اور پاکستان سے آن ورڈ آپ افغانستان اور پھر ایران کی طرف جائیں تو بالکل فیئر کلرز ہیں اور عرب میں بھی جو بدو لوگ ہیں ان کے کلرز بھی گندومی ہی ہیں ظاہر ہے وہ ان کے و واقعات ایسے ہیں کہ وہاں پہ, پہ پھر یہی صورتحال ہے یہ آپ کو جو سفید سفید ہم سے بھی زیادہ سفید عربی نظر آ رہے ہیں نا یہ برائلر عربی ہے یہ ایئر کنڈیشن میں رہ رہ کے سفید ہو گئے جس طرح یہاں سے پاکستانی جب یورپ امریکہ میں جاتے ہیں تو بالکل سفید ہو کے آ جاتے ہیں اس ماحول کی وجہ سے ادر وائز وہاں پہ جو رہنے والے جو بدو لوگ ہیں ان کے قرض تو اسی طریقے سے وہی تکلیف کی زندگی وہ گزار رہے ہیں لیکن اس میں خوش ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اسباب مہیا کر دیے اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے لباس اللہ نے میسر کر دیا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ملکوں میں بھی گرمی میں کاٹن کا لباس کتنی بڑی نعمت ہے کاٹن کا لباس نہ ہو عام موٹا کپڑا ہو یا مکس کپڑا زمین وسمان کا فرق ہے اے سی میں تو پتا نہیں چلتا لیکن باہر نکلے تو پھر لگ پتہ جاتا ہے نبی اسلام کے اصحاب میں سے اکثریت کو یہ باریک لباس میسر نہیں تھا ابود میں حدیث ہے کہ ایک تابی کے عبداللہ ابن باز سے پوچھتا ہے کہ بتائیں کہ یہ جمعہ کا غسل کرنا فرض ہے یا سنت ہے تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے تو یہ فرض کیا گیا تھا بخاری مسلم حدیث ہے ہر مسلمان کے اوپر جمعہ کا غسل کرنا واجب ہے تو ابود کی اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ نے وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ جب سابق رام کو آبزرو کیا ابن باز کہتے ہیں کہ وہ گرمیوں میں مسجد میں آتے تھے تو ان کا لباس موٹا ہوا کرتا تھا پسینہ خشک نہیں ہوتا تھا جسم سے بدبو آیا کرتی تھی تو پھر آپ نے لازم قرار دے دیا کہ کوئی شخص بھی غسل کے بغیر نہیں آئے گا مسجد کے اندر پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی ہمیں اور باریک لباس میسر آ گیا تو ظاہر ہے باریک لباس میں تو پسینہ جلدی خشک ہو جاتا ہے بدبو بھی نہیں پھیلتی تو پھر اب تمہاری مرضی خواہ جمعہ کا غسل کر کے آؤ یا نہ کر کے آؤ یعنی اصل مقصد یہ تھا کہ جمعہ والے دن اکثریت کے پاس موٹا لباس ہوتا تھا باریک لباس مہنگا تھا اسے افورڈ کرنا مشکل تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی گزب خیبر کے بعد مسلمانوں کے پاس مال آ گیا تو پھر نبیل اسلام نے اسے سنت قرار دیا وہ جو ایک واجبیت والا ایلیمنٹ تھا وہ اٹھ گیا تو یہ حدیث بھی اس پر گواہ ہے کہ باریک لباس ایسا لباس کہ جو آپ کو گرمی سے بچائے آپ کا پسینہ ایڈریس کرے اگلے زمانوں میں یہ ایک قیمتی چیز تھی ہر بندے کو اویلیبل نہیں تھی لہذا یہ آج ہمارے پاس چونکہ ایسے لباس اویلیبل ہیں تو ہم اسے بڑا لائٹ لے رہے ہیں حالانکہ آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں بلکہ اربوں لوگ ہیں ایسے کہ جن کے پاس وہ لباس اویلیبل نہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو گرمی سے بچا سکے پھر سردی میں بچانے کے لیے بھی موٹا لباس چاہیے ادروائز تو کئی ایک بیماریاں لگ جائیں گی لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے سردی کی وجہ سے تو اس میں امپلائڈ ہے گرمی ہو سردی ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں لباس دیا کہ اس کے ذریعے اپنی حفاظت کرو و سرو لا تقی کم سکم اور کچھ لباس ایسے ہیں کہ جو جنگ کے دوران تمہاری حفاظت کرتے ہیں لوہے کا لباس زیرا پہننا سر پہ خود پہننا کہ آپ تلوار کے وار سے بٹھ سکیں اسی طریقے سے ہاتھوں کے اوپر بھی وہ زرہ پہنی جاتی تھی سینے کے اوپر بھی اب اس کی ماڈرن فارم آ ہے بلٹ پروف جیکٹس آ ہیں وہ پہنی بھی ہوتی ہیں ہمارے آرمی کے لوگوں نے پولیس کے لوگوں نے جو سیکورٹی کے اوپر معمور ہوتے ہیں بل وہ بھی سارے کے سارے لباس مٹیریل اسی زمین سے ہی حاصل ہو رہا ہے تو یہ سارے کے سارے لباس اللہ تعالی نے نعمت تمہارے لیے بنائے ہے کزا علی کا یوتیمت کم اس طریقے سے اللہ تعالی تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے لعلکم کم تاکہ تا تم اسی کا حکم مانو اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو ردی طب اللہ رب اب اسلامی دین و اب محمد ان رسولہ آمین فعن اور اگر وہ منہ پھیر لیں یعنی نبی الاسلام جو آپ یہ اتنی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس کے باوجود وہ اللہ تعالی کی نعمتوں سے روگردانی کریں دعوت توحید سے رخ پھیر لیں فعن نما علی کل تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ذمے تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ کھول کر بیان کر دینا یعنی آپ نے زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دینی آپ کا کام صرف دعوت ہے قرآن حکیم میں بار بار یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے کہ امبیا کا منصب ہے وما علئی نا یہ کیوں کہا گیا جو اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے دنیا میں یعنی وقت کا پیغمبر اسے تو اللہ کی شناخت ہے اسے تو اللہ نے جنت اور جہنم دکھا دی ہوئی ہے اسے تو پتا ہے کہ انسان کے ساتھ کیا مشکل معاملات ہونے والے ہیں تو اس کی خواہش ہر وقت یہی رہتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف سفر کروا سکوں اس وجہ سے وہ اتنی ٹینشن بھی لیتا ہے کہ نبی الاسلام کے بارے میں آیا فلاں اللہ کا باخاس اے نبی تم اپنے آپ کو اس غم سے اپنی جان کو ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے آپ کا کام صرف پہنچانا ہے صورت البقرہ میں آیا کہ ہم آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گے آپ کا کام صرف پہنچانا ہے اگر رسول اللہ سے نہیں پوچھا جانا نا جانمیوں کے بارے میں ہم سے بھی نہیں پوچھا جانا ہم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ ختم نبوت کی برکت سے صلی اللہ علیہ والہ وسلم جو نبیوں والا کام اس امت کو ٹرانسفر ہوا آپ نے وہ کام کیا یا نہیں کیا باقی اینڈ رزلٹ کیا ہے وہ چھوڑ دیں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں آئیں گے میدان معاشر میں کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو تو وہ انبیاء تو ناکام نہیں ہوئے وہ امتیں ناکام ہوئی ہیں انبیاء تو کامیاب ہو گئے ان کا کام تھا دعوت پہنچا دی یہ تو صاحب امت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑے پیمانے پر کامیابی کبھی کسی پیغمبر کو نہیں ملی کہ آج آلموسٹ ساڑھے چودہ سو سال ہو چکے ہیں دنیا سے نبی السلام کو تشریف لے جائے ہوئے اس کے باوجود کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں ویسے تو ہم دو ارب ہیں لیکن چلے ایٹ جو صحیح العقیدہ راسخ العقیدہ توحید میں وہ بھی کروڑوں میں ہیں اگلے سارے انبیاء کے ماننے والے بھی جمع کیے جائیں نا تو نبی السلام کی امت کا اشر اشیر بھی نہیں بنتے جس بڑے پیمانے پر دعوت توحید اس امت نے قبول کی ہے اور نبی دنیا سے جا چکے ہیں موجود نہیں ہیں لیکن اسی مضبوطی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پکڑ کے امت اسی توحید پہ چل رہی ہے جو نبی اسلام نے اپنے صحابہ کرام اور اہل البیت علیم السلام کو دیا تھا زیرو ٹالرنس ہے دوسری طرف علیہ اسلام صرف چالیس دن کے لیے کوہ پر گئے تو آپ کے صحابہ میں سے ستر ہزار لوگ مرتد ہو گئے چھ لاکھ میں سے ستر ہزار مرتد ہو گئے وقت پیغمبر کی صوبت کی ہوئی ہے دیکھا ہوا ہے بچڑے کو خدا بنا لیا واپس آئے توبہ قبول ہے لیکن قتل مرتد کی سزا ہوگی سارے قتل کیے جائیں گے ایک دن میں ستر ہزار یہودی قتل ہوئے تھے قتل مرتد کی سزا میں توبہ اللہ نے قبول کر لی وہ سورت البقرہ میں آیا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی بس ہر قبیلہ اپنے ان قبیلے کے لوگوں کو قتل کرے جو اس بچڑے کے سامنے جھک کے خدا ڈکلیئر کر چکے ہیں تو قتل مرتد کی توبہ قبول ہو جائے گی اس قتل کے بعد جس طرح قاتل کو جب قتل کر دیا جائے تو اس کی توبہ قبول ہے اس کے بغیر نہیں ہے یا تو ہے کہ وارث معاف کر دیں وہ ایکسٹرنی کیس ہے ادر قتل کے بدلے قصاص والا معاملہ ہوگا اس طریقے سے قتل مرتد کی سزا اسٹیبلش ہوگی تو توبہ قبول ہوگی تو یہ انبیاء کا منصب ہے کہ ان کا کام تو نہیں صرف پہنچا دینا اور یہ اس لیے انبیاء کو بار بار کہا جاتا ہے تاکہ وہ اس کام کو اتنا اپنے اوپر سوار نہ کریں کہ اس کی ٹینشن لیں کام کی ذمہ داری ضرور لیں لیکن پھر معاملہ اللہ کے سپورت کریں اندی من احبتا ولا کن اللہ یہ شاہ نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے اور اللہ کسی جہدو فینا لنک جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے ایک شخص آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اسے پیغمبر بھی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ جان بوجھ کے مکاری کر رہا ہے اللہ کی ڈیوائن مور لگ جائے گی اور ایک شخص حق سے نہ تھا جیسے ہی پیغمبر کی دعوت پہنچی اس نے لبئی کہا اللہ اسے ہدایت دے دے گا اور یہ ہدایت ایسی چیز ہے کہ ابو لہب نبی اسلام کا چچا ہو کر بھی محروم رہا اور سلمان فارسی کہاں سے اٹھے رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہو کے ایمان قبول کر لیا آج وہ رضی اللہ عنہ ہے ابو جہل اس امت کا فرون ہے اور بیٹا اکرما بن ابی جہل رضی اللہ عنہ حق قبول کر لیا یعرفون نعمت اللہ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں ثم کے اس کے باوجود اس کے انکاری ہوئے ہیں یعنی پریکٹیکلی اس کو رسپانس نہیں کر رہے اگر اللہ کی نعمتیں ہیں تو پھر توحید کو مانو وہ اکثر ملک اور اکثریت ان میں سے ناشکرے شکرے ہیں کافر ہیں یعنی کفر ناشکری کے معنوں میں بھی آتا ہے انکار کے معنوں میں بھی آتا ہے عقیدے میں بھی انکار ہو سکتا ہے عمل میں بھی ہو سکتا ہے جس طرح مسلمانوں کی اکثریت عمل میں تو کفری کر رہے ہیں نا کفران نعمت عقیدے میں مسلمان ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ آسوم كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے وہ گواہ کون ہوگا وقت کا پیغمبر جس کے ذریعے اللہ تعالی نے حجت تمام کی تھی هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور پھر کافروں کو نہ تو اس وقت کوئی اجازت ملے گی اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی نہ انہیں کوئی ایسی مہلت دی جائے گی کہ ٹھیک ہے اب سوری بول لو دنیا میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں پھر اچھے عمال کرنا ایسا کوئی آپشن موجود نہیں ہوگا و ادا ولماب اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے نا فلا یو خف ولا ہوم یو ورون تو وہ عذاب نہ تو ان سے کم کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں پھر کوئی مہنت دی جائے گی وہ ادار اور اللہ دینا اشرکا اور شرک کرنے والے لوگ جب قیامت کے دن ان ہستیوں کو دیکھیں گے جن کو وہ اللہ کے مقابلے پر شریک ٹھہرا لیتے تھے یعنی آپ آسانی کے لیے سمجھ لیں کرسچنس جب جیزس کرائسٹ کو دیکھیں گے اب سمجھ تو ان کو آ جائے گی اور سورہ قاف میں آئے کہ آج ہم نے تیری نظر سے پردے ہٹا دیے تو تیری نظر بہت تیز ہے سب کچھ تجھے واضح نظر آ رہا ہے تو اب ان کے پاس کوئی بہانہ تو بچا نہیں ہے آخری وہ ایک کوشش کر کے دیکھیں گے اور بجائے یہ کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے وہ جب اپنے ان شریکوں کو دیکھیں گے جو اللہ کے نیک بندے بھی ہو سکتے ہیں جس طرح کہ جیزس کرائسٹ ای ابن مریم اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو لوگوں نے خام خا بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا اللہ معافی دے سب کانٹیننٹ کے بزرگ پہ دونوں صورتوں میں ان کے ماننے والے کہیں گے جب وہ ارشر کو دیکھیں گے کالو ربنا کہیں گے اے رب ہمارے یہ ہیں وہ ہمارے بڑے بڑے شریک وہ ہستیاں جن کے بارے میں ہمیں ضام ہو گیا تھا اللہ کنا ند رو مندونک جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے اب دیکھیں کتنی چراکی کی ہے آمز اب صاحب نے یہاں اس کے نیچے ترجمہ پتا کیا, کیا, کیا ہے جن کو ہم پوجتے تھے تیرے سوا حالانکہ عربی میں لفظ ہے رو دعا پکارنا تاکہ کسی کا دماغ ہی نہ جائے کہ اس میں عبد القادر جنانی کا پکارنا بھی آ سکتا ہے یہ تو ابدل کادر جیلانی کو پکارنے والا کبھی نہیں سوچے گا کہ میں ابدل کادر جیلانی کی عبادت کر رہا ہوں یہ ہے سب سے بڑی جو بےمانی کی گئی ہے قرآن کے ترجمے میں جہاں جہاں ندعو ندعو آیا وہاں وہاں پوجنا پوجنا کر دیا ٹیکنیکلی یہ ترجمہ بھی درست ہے کیونکہ دعا بھی عبادت ہے لیکن جو اس کا لفظی ترجمہ ہے وہ دعا ہی ہے وہ تو اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ ہر دعا عبادت ہے لیکن یہ ڈائریکٹ پوجنے میں عبادت داخل کر دی تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں عبد القادر جلانی کو جو مشکل کشا مانے ہوئے ہوں تو میں کون سا ان کی عبادت کر رہا ہوں میں تو تبصل تو اختیار کر رہا ہوں پیچھے تو اللہ ہی ہے نا وہ خیال ہی نہ ہے کہ قرآن نے تو پکارنے کی بھی نفی کی پکارنا جو مدد کے لیے ہو ایک ویسے پکارنا ہے وہ آپ پکار سکتے ہیں ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام و علی کا نبی بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم نماز میں یہ پڑھو گے تو اللہ تعالی ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا السلام و علیہ عباد اللہ الصالحین زمین و عثمان میں ہر نیک مندے تک تمہارا سلام اللہ پہنچا دے گا تو السلام و علی کا نبی السلام و علی کا یا نبی اللہ یہ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں لیکن یہ پکارنا ہم ان کو مخاطب کر کے ان کے لیے دعائیں رحمت یا ان پر درود اور سلام بھیج رہے ہیں مدد کے لیے نہیں پکار رہے ہاں لہذا یہ جو پکارنا ہے یہ وہ ہے ان کو مشکل کشا ماننا ایا کا نا اللہ <نستعين> عبادت بھی تیری کریں گے مدد بھی تجھی سے مانگیں گے یہاں مدد سے مراد کیا ہے دعا ظاہری اسباب نہیں وہ تو حکم ہے الْبِرِّ وَلَا الْإثْمِ <وَالعُدْوَان> نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں نہ کرو ایسی مدد کا تو حکم ہے لیکن ایک ہے دعا کہ ایک شخص آپ کے سامنے موجود نہیں ہے آپ اس کو وسیلے کے طور پر بھی ایڈاپٹ نہیں کر سکتے توسل کے طور پر جس طرح میں کہتا ہوں کہ مجھے پانی پہ دے ٹھیک ہے آپ وسیلے کے طور پہ ظاہری سبب میں لیکن آپ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے اور میں کہتا ہوں کہ غوث پاک دو بوتل نیسل بھیج دو نہ پاک قیامت تک نہیں دو بوتل پہنچ سکتے ہاں وہاں کوئی ملازم ہے اس کو آپ فون پہ بات کریں اور وہ یہاں پہ کسی کو کہے اور وہ مارکیٹ سے خرید کے آپ کو دے دے ایک لگ بات ہے ظاہر ہے لیکن جو دعا والا معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے ام میں یوجیب المتر ادا بلا بتاؤ تو کون ہے جو اس درام میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے وہ یکشف اور وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے اس شخص کی اور وہ جو تمہیں اگلوں کا زمین پر خلیفہ کرتا ہے تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد الاحم میا <عَلَّه> اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو پلی لما تدک بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا اے اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہستی بھی دعا سن سکتی ہے گویا تم نے اسے مابود مان لیا اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ محبود ہے کہ نہیں یا علی مدد کا مطلب ہے مولا علی کو آپ نے محبود ٹھہرا لیا ہاں مولا علی یہاں موجود ہو ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں لیکن جب دنیا سے چلے گئے اب اس دنیا کے ساتھ ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے ظاہری اسباب میں بھی نہیں ہے کہتے نہیں اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں اور بھائی اللہ نے جس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے نا بارش برسانے کی حضرت میکائیل علیہ السلام ہم ان سے بارش نہیں مانگ سکتے مشرک ہو جائیں گے حالانکہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی بھی ہے کہ میکہ بارش برسات ہو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے ہم نے جلے جمشید کو بھی کہا تھا کہ یہ نعت درست نہیں ہے اگرچہ ایک دیوبندی مفتی سعید نے یہ نعت لکھی ہے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو فرشتوں کو ہم نہیں پکار سکتے پکاریں گے اللہ کو اللہ صلی اللہ محمد وا علی محمد اے اللہ تو ہمارا سرات اسلام پہنچا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی فرشتوں کے ذریعے پہنچائے ہواؤں کے ذریعے پہنچائے جنات کے ذریعے پہنچائے ڈائریکٹ سنوائے ہم نے اللہ کو پکارنا میکل کی ڈیوٹی بھی ہے پھر بھی اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میکائل بارش برسات ہے اللہ کے ہزن سے تو ہم مشرک ہو جائیں گے اگر میکل کا یہ سٹیٹس ہے تو سرکار شیخ ابد القادر جنانی دشاہی کو کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ تو ابد القادر جنانی کی تو کوئی ڈیوٹی ثابت بھی نہیں جن کی ڈیوٹیاں ثابت ہیں ان کو پکارنا بھی شرک ہے یہ بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ اللہ کو کہیں گے یا اللہ یہ وہ ہستیاں جنہیں ہم دنیا میں بکا... بھئی اللہ کے علم میں کون سا تم اضافہ کر رہے ہو بس ہاتھ باؤ بھول گئے نا وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہستی ہمارا بوجھ اٹھا لیں یا اللہ تعالی کو ان ہستیوں کے ساتھ ڈائریکٹ کر دیں کہ یا اللہ ساڈا کے قصور ہم تو ان کو پکارتے رہے ہیں. اور بھائی انہوں نے ان بےچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا سورت الاحقاف میں آئے کہ وہ ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی یہاں پہ بھی آئے گا وہ اعلان برات کر دیں گے ال کو جیسے وہ کہیں گے نا یا اللہ یہ وہ ہستیاں جن کو ہم پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ ہستیاں وہ ان کا قول انہی پر پھینک دیں گے اور کہیں گے یہ جھوٹے ہمارا کیا لینا دینا ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا حضرت عیسیب نے مریم کہیں گے کہ میں نے دو لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ لوگ مجھے اللہ کا بیٹا ٹھہرا لے سورت الماہدہ کا جو آخری رکو ہے جو عیسیب نے مریم اور اللہ کی گفتگو ہے کتنی رکت انگیز ہے اے عیسیٰ صاحب مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو محبوب ٹھرا لیا جائے اللہ کے مقابلے پر وہ آگے دیکھیں کہ اے اللہ میں نے تو ان سے بس وہی بات کی تھی جو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے مجھے کب شاید تھا کہ میں اس طرح کی بات کرتا اگر میرے جی میں کوئی بات ہے تو اے اللہ تیرے علم میں ہے یعنی میرے دل میں بھی اگر کہیں معبود بننے کی خواہش ہے نا تجھے تو پتا ہے جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا جو میرے جی میں ہے تو سب کو جانتا ہے سارے غیبوں کا جاننے والا تو ہے اب یہ تیرے بندے ہیں جتنا عرصہ میں ان میں رہا ان پر گواہ تھا جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر گواہ تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے اللہ فرمائے گا آج کے دن صرف سچا عقید ہی فائدہ دے گا کوئی سفارش نہیں یہ ایک ڈھکی چھپی سفارش ہی تھی کہ اللہ تیرے بندے ہیں چھوڑنا چاہتا تو چھوڑ دے یہ سفارش ہے تھوڑا سا رشتہ تو ہے نا سو کرو پیغمبر رقیق القلب ہوتا ہے پیغمبر کے بس میں ہو تو وہ مشرقین کو بھی بچا لیں گے احمد والے دن اپنی اس نرمی کی وجہ سے ٹھیک ہے اسی لیے تھوڑی سی سفارش تو ڈال دیں گے اللہ تیرے بندے شرک کرتے رہے تیری مرضی تو بخش دے تیری مرض لیکن اللہ تعالیٰ بالکل اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں اللہ گا آج صرف سچوں کو سچا عقیدہ نفع دے گا کوئی کسی کی سفارش نہ ڈھکی چھپی نہ ڈائریکٹ کوئی قبول نہیں تو وہ ہستیاں کہیں گی کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں وہ القل اللہ ہی یو مسلم پھر وہ ہستیاں اللہ کی طرف آجزی کے ساتھ متوجہ ہوں گی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں گی جھکیں گی وہ بل کانف ترون نو جی اور پھر وہ سب کچھ ان کے ہاتھوں سے جاتا رہے گا جو دنیا میں وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے یعنی جب وہ ہستیاں کہیں گی نا چوٹو ہمیں بھی میں کہاں سے ڈال دیا ہم تو خود اللہ کے بندے ہیں ان کو تو بس اتنی بات کر کے پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ یا اللہ سر تسلیم خم ہے ہم تیری مخلوق ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں جو کچھ انہوں نے کیا بس اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہاتھوں کے توتے ہی اڑیں گے نا یہ جو اردو میں بولا جاتا نا ہاتھوں کے توتے اڑ جانا یہ عربی میں ان کے ہاتھوں سے جاتا رہے گا وہ جو دنیا میں افطرا کیا کرتے تھے جھوٹ باندھا کرتے تھے الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے زدناهم عذاباً فوق العذاب تو ان پر عذاب پر عذاب بڑھایا جائے گا ولعوذ بالله تعالى بما كانوا يفسدون بہ سبب اس کے کہ جو دنیا میں وہ فساد کیا کرتے تھے اللهم لا تجعلنا منهم اللهم انا نسالک جنۃ الفردوس و صدیقی نشاس اللہ جہنم ودا بل قبر فطرت صحیح مسلم عدیث نبی اسلام جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے نماز کی حالت میں بھی تو جہاں جہاں اس قسم کی آیات آتی تو آپ تلاوت روک کے اللہ کے حضور دعائیں شروع کر دیا کرتے تھے یہ سنت ہے تو اسی پہ میں نے اجتہاد کرتے ہوئے اپنی قرآن کلاسز میں بھی جہاں کہیں یہ آیات آتی ہیں جن میں آپ نے اللہ کی طرف رجوع لانا ہے تو دعائیں ساتھ ساتھ کرنا یہ نبی اسلام کی سنت مبارک ہے اب پھر ایک شعرا فاک آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم میں کئی مقامات کے اوپر آئی ہے نبیوں کے منصب کے اعتبار سے ویم نب آسو فی کلی امتن شہیدا اور وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے من ان سب پر اونی کی جانوں میں سے یعنی وہ پیغمبر انہی کی سپیشی میں سے آئے ہوتے ہیں وہ جتنا بھی کا شہید الہ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہیں بھی گواہ اٹھائیں گے ان مشرقین عرب کے اوپر جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے حق میں آپ گواہی دیں گے جو آپ کے باغی رہے ان کے خلاف گواہی دیں گے اور نبی اسلام کے کیس میں تو گواہی بھی رپورٹ ہو گئی ہے سورت الفرقان کی عید نمبر تیس میں وقال رسول یا ربی ان قوم تخذ القرآن محجور آ اور رسول اللہ شکایت کریں گے اے اللہ میرے امت نے میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا تو ہر نبی نے اپنی امت کے حق میں بھی گواہی دینی ہے خلاف بھی گواہی دینی ہے اسی کانٹیکسٹ میں انہی الفاظ کے ساتھ آلموسٹ سورت النساح کی آیت نمبر 41 میں اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم کی حدیث ہے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر تھا نبی الاسلام ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا عبداللہ ہمارے پاس آؤ اور ہمیں قرآن سناؤ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ابن مسعود کہتے ہیں میں اٹھ کے حضور کے بالکل قریب گیا اور عرض کیا اللہ کے رسول قرآن تو آپ پہ نازل ہوا میں آپ کو سناؤں تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ہمیں دوسروں سے تلاوت سن کے لطف آتا ہے تو ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پھر سورت النساء کی تلاوت شروع کی چالیس آیات پڑھ دی کم از کم بیس سے پچیس منٹ چاہیے یہ وہ آپ والی یالم تالامون نہیں تسلی سے قرآد کے ساتھ چالیس آیات سورت النساء کی لمبی لمبی آیات ہیں کوئی چھوٹی آیات نہیں ہیں جب فورٹی ون نمبر آیت میں پہنچا کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے یہی الفاظ اور اے نبی تمہیں ان پر گواہ لے کے گے تو نبی الاسلام نے کہا عبداللہ اللہ بس کرو عبد اللہ بس کرو بس کرو کہتے میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے آپ کی داڑھی تار ہو چکی تھی یعنی حضور اس غم میں ہے کہ مجھے امت کے خلاف گواہی دینی ہے امت کی بے فکری دیکھے امت کہتی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے اور محبوب کو چونکہ ریالٹی کا پتہ ہے نا وہ رو رہے ہیں کہ امت نے تو میرے پہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں اور قیامت والے دن مجھے مجبوراً اللہ کی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے اس امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی کہ انہوں نے قرآن کو پسے پوچھ ڈال دیا تھا اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا عقل نہ ہوئے تھے ہی موجہ عقل اوے تھے سوچے ہی سوچا نبیسلام کو پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے گواہی دینی ہے ہمیں تو آدھی بات بتائی گئی آسا یہ آسا کا ربو کا مقام اب کہ نبی اسلام کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائیں گے اور آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے اللہ جعلنا منہ آمین اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے لیکن یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو پس سے ڈال دیا رسول اللہ ان کی شکایت بھی کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور اس غم میں رو رہے ہیں کہ مجھے تو ان کی شکایت کرنی پڑ جائے گی اب مجھے بتائیں جب شکایت ہو گئی تو شفاعت والا معاملہ تو پھر بیک فوڈ پہ چلا گیا بھائی یہ تو معاملہ ہی کچھ اور شروع ہو گیا یہ ٹاپک قرآن کئی جگہ ہے کہ وقت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے اور وہ گواہی دے گا نبی الاسلام کو یہاں پہ کہا گیا آپ بھی گواہی دیں گے ان پر وہ نزل کل کتاب طبیان الک اور ہم نے تم پر اتارا یہ قرآن جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے جو ایک انسانیت کی ریکوائرمنٹ ہے اجمالن تو سارے عقائد بیان ہو گئے باقی جو تفصیلات ہیں ظاہر ہے وہ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں لیکن ایز فار ایز عقائد آر کنسرن ایک پرفیکٹ بک ہے قرآن میں نماز کا طریقہ نہ آنا یہ اس کا عیب نہیں ہے قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے اور قرآن ہی ہمیں سنت کی طرف گائڈ کرتا ہے میں یوتی رسولہ فقط اطا اللہ کم تم تو اللہ فتبی کم اللہ عطی اللہ و عطی عرص یہ ساری آیات بتا رہی ہیں کہ نبی الاسلام کی سنت کی حدیث کی پیروی کرنا وہ ضروری ہے اور ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا جس میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے لک الشی ہر چیز کا روشن بیان وداؤں و رحمتین اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو سر تسلیم خام کر دیں مسلم ہو جائیں مسلم کا مطلب ہے اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنے والا جو اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کر دے یعنی اس کی اپنی مرضی نہ ہو وہ اپنی مرضی سے دسبردار بردار ہو جائے وہ ہے مسلم اس کے لیے یہ قرآن رحمت بھی ہے ہدایت بھی ہے بشارت بھی ہے اور ظاہر ہے کہ وعید ان لوگوں کے لیے کہ جو بغاوت کی زندگی گزاریں گے ردیت بلّہ رب علی الاسلام ف تفمان اب میرے بھائی جو آیت آ رہی ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 90 بڑی کریٹیکل آیت ہے اسی کے اوپر آج کا درس مکمل کریں گے ٹائم بھی تھوڑا سا رہ گیا میں چاہ رہا ہوں اسے کور کروں اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک یونیورسل ٹروتھ بھی آپ کو بیان کر دوں جو ایک تلخ حقیقت اسلام کی جڑی ہوئی ہے ان اللہ یا مربلا عدلی بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے کس چیز کا انصاف کا اور احسان کا عدل کرو احسان کرو عدل تو یہ ہے کہ آپ نے جس کا جو ڈیو حق بنتا ہے اس کو دینا ہے احسان یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی اگر کسی کو دے سکتے ہو تو دو وہ ایتا عید اور رشتہ داروں کے لیے بھی دینے کی روش ہونی چاہیے تمہارے اندر وافشا من کر اور تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے والبغش اور سرکشی سے یا عزو کم لا اللہ تدک یہ ہے وہ چیز جس کی تمہیں نصیحت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو تم ڈر سکو تم دھیان کرو یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں حکم کس چیز کا دیا جا رہا ہے عدل کرنے کا احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا ہے اس میں ان کے اوپر مال خرچ کرنا بخاری مسلم میں عزیز ہے نبیل اسلام نے فرمایا جس کی خواہش ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی دراز کر دے گا رزق بھی کچھ کر دے گا اور یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے شروع کرے گا ہم اس کی تقدیر بدل دیں گے لہذا تقدیر کبھی بدلتی نہیں ہے تقدیر کا بدلنا بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ کرے گا تو ٹھیک ہے میں بدل دوں گا نہیں کرے گا تو نہیں بدلوں گا اس لیے دعا کا کانسیپٹ ہے کہ دعا کریں گے تو تقدیر میں لکھا ہے کہ اگر یہ مجھ سے مانگے گا اس معاملے میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا تو آپ دعا کے ذریعے اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تقدیر بدل نہیں رہی ہوتی تقدیر اپنی جگہ موجود ہوتی ہے یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے تدبیر بھی تقدیر سے ہے تو تین کاموں کا حکم عدل کرنے کا احسان کرنے کا احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے وہ اور مزید نیکی کرو اسی طریقے سے اللہ کے کیس میں جو حدیث جبریل ہے صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں پہلی حدیث یہی ہے 93 نمبر ہے اس کا انٹرنیشنل اس میں جب حضرت جبریل اسلام نے احسان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے پہلے اسلام کا پوچھا پھر ایمان کا اور سب سے اعلیٰ درجہ احسان تو اللہ کے کیس میں یہ اعلیٰ ترین درجہ مخلوق کے کیس میں آپ ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں ان کی جو ڈیو نیکی بنتی ہے ان کے ساتھ کرنا اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ کریں اور خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ کیونکہ رشتہ داری کے کیس میں شریکہ آ جاتا ہے جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے انسان غیروں پہ لگا لیتا ہے اپنے رشتہ داروں کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھ سکتا اس لیے قرآن میں بار بار رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ہے اور تین چیزوں سے منع کیا ویانحا عن الفاخ بے حیائی سے جو ام الخبائس ہے بے حیائی سے یہ سارے معاملات شروع ہوتے ہیں بے حیائی صرف ناماہرم کو دیکھنا نہیں ہے دنیا کی دولت کے اوپر بھی ایسی نگاہ کرنا کہ اس کی خواہش اس لیول تک اپنے اوپر حاوی کر لینا کہ انسان حلال اور حرام کی تمیزی گوا دے یہ بھی بے حیائی ہے یہ بھی بد نظری ہے یہ بھی بد نگاہی ہے اور بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے لوگوں کی گاڑیاں دیکھنا بڑے بڑے بنگلے دیکھنا خام خاں نہ بنانا ہے اور اس کے بعد پھر دل میں اس طریقے بھی بدنگائی ہے ایک فارم ہے دوسری چیز منکر جتنی بھی طبیعت کے اوپر منکرات اللہ تعالی نے جن کو واقعی سلیم الفطرت انسان ان چیزوں کو منکر سمجھتا ہے کہ برائی کا کام ہے مثلاً ہماری فطرت میں جھوٹ بولنا منکر ہے کسی کو دھوکہ دینا من ہے ہمیں کوئی نہ بھی بتایا تب بھی ہماری جبیلت انسٹنٹ میں اللہ نے ڈال دی ہے اور سرکشی بغاوت نہیں ہونی چاہیے اپنی طرف سے پوری کوشش کی جائے کہ نافرمانی فرمانی نہ ہو پھر کبھی کمزوری جو انسان کے ساتھ اٹیچ ہے اس کی وجہ سے کوئی انسان وقتی طور پر بیگ جائے اللہ کی طرف رجو لیا کم لا اللہ کم اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کی تاکہ تم دھیان کرو تم اس سے نصیحت پکڑو یہ اللہ تمہیں واز کر رہا ہے یا واز کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ جو آیت نمبر نوے ہے صورت النحل کی اسلامک ہسٹری میں یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہو گئی کہ امیہ کے دور میں ساٹھ سال تک سلح حسن سے لے کر حضرت عمر بن عبد العزیز کے خلیفہ بننے تک مسلسل ساٹھ سال آلموسٹ 99 ہجری میں خلیفہ بنے عمر بن عبد العزیز اور 101 ہجری میں بمشکل 38 سال ان کی عمر تھی بنو امیا نے ان کو زہر دے کے شہید کر دیا اسلام کے پہلے مجدد بھی ہیں کیونکہ انہوں نے بنو امیہ کا گن صاف کیا جو حکومت اور دین ایک الگ ٹریک پہ چل پڑے تھے وہی جو رومنز اور پرشنز کا طریقہ تھا وہ آ چکا تھا دوبارہ سے حکومتی لیول کے اوپر دین کو نافذ کیا تقریباً سوا دو سالوں کے اندر حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور خلافت اتنا ہی ہے جتنا حضرت ابو بکر صدیق ہے ویسے یہ حضرت عمر کی اولاد میں سے عمر بن عبد العزیز رحیم اللہ تعالی جب خلیفہ بنائے گئے تو اس وقت تک بنو امیہ کے ممبروں سے حضرت علی پہ سب و شتم کا لانت بھیجنے کا سلسلہ جاری تھا تاریخ الخلفا کے اندر جلال الدین سیوتی نے جرت کر کے اس فیکٹ کو لکھ دیا حالانکہ یہ فیکٹ بخاری مسلم میں تھا جو یہ کیا کرتے تھے خیر انہوں نے ایک ویلیو ایڈیشن کی اور انہوں نے بتایا کہ جب عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے وہ لانت کے الفاظ جمعے کے خطبوں میں سے اور عیدین کے خطبوں میں سے نکال کے اس کی جگہ اپنے گورنوں کو حکم دیا کہ جہاں حضرت علی پہ سب و شتم کرتے ہو اور ان کے شیعہ کے اوپر وہ اب یہ بکواسیات ختم کرو اور اس کی جگہ قرآن کی سورت النحل کی آیت نمبر نائنٹی کی تلاوت کرو ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان. اس لیے دیکھیں دنیا کے ہر ممبر سے جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے کسی حدیث میں نہیں آپ کو ملے گا کہ نبی اسلام نے کہا ہو کہ یہ آیت آپ نے ضرور پڑھنی ہے اس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ اسلام کے پہلے مجدد نے اس کو جاری کیا امت نے اسے قبول کر لیا اجماع امت ہو گیا اور نبی اسلام نے فرمایا میری پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے المستر علاقے میں حدیث موجود ہے تو یہ نسل در نسل مسلمانوں کا اجماع ٹرانسفر ہوا اور آج تک جمعے کے ممبروں سے یہ آیت بیان کی جاتی ہے یہ آیت بیسکلی اسی سب شتم شدم کے اگینسٹ داخل کی گئی ان الفاظ کو ریپلیس کروایا گیا اس کی تفصیلات آپ کو صحیح مسلم میں مل جائیں گی کہ بنو میاں کے لوگ ممبروں پر بلا کر سابق رام کو مجبور کرتے تھے کہ حضرت علی کے اوپر لانت کریں وہ الفاظ ہیں صحیح مسلم میں سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ابد تراب. ابو تراب مٹی والے پر لانت باللہ یہ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ سال ابن سعد الساعدی کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ممبر پہ آ کے حضرت علی پہ لانت بھیجیں تو انہوں نے کہا میں یہ حرکت کیسے کر سکتا ہوں کیونکہ وہ سابق میں سے تھے سال ابن سعد السائدی اور شیان علی میں سے تھے شروع کے مسلمانوں میں سے تھے تو انہوں نے کہا چلو تم یہ کہہ دو ابو تراب پر لانت حضرت علی کا نام تھا کنیت تھی آپ کی ابو تراب تو اس پہ حضرت سال ابنسادی نے کہہ لگایا انہوں نے کہا تم ابو تراب کا نام حکارت سے لیتے ہو اور حضرت علی سب سے زیادہ اسی نام سے خوش ہوتے تھے بنو میاں ابو تراب کہتے تھے مٹی والا وہ کہتے تھے یہ کہ حکیل نام ہے نا مٹی والا تو وہ ہنس پڑے کہ یہ دیکھو مجھے کہہ رہے ہیں کہ علی کو کہ مٹی والا علی زندہ ہوتے اس وقت تو سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے ہیں جب وہ ہنسنا شروع ہو گئے سال ابن سعد تو بنویا کو سمجھ آ گیا ان کا حضرت کی نام پھر کیسے پڑا تھا اگر انہیں تو یہ بتایا گیا تھا یہ حکارت سے نام لیا جاتا انہوں نے کہا ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے درمیان چپکلش ہوئی حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے نبی الاسلام آئے اور فاطمہ سے پوچھا علی کی کہا کہ وہ ناراض ہو کے چلے گئے حضور نے ایک خادم کو روانہ کیا اور دیکھا حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں مٹی میں آنکھ لگی ہوئی ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضور خود بلواتے لیکن آپ نے حضرت علی کو محبت دی اور خود تشریف لے گئے اور جا کے داڑھی سے کپڑوں سے مٹی کو صاف کیا سر کے بالوں سے کہا اٹھ ابو تراب اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ حالانکہ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن تھی سابق رام آپ کو ابوالحسن کہا کرتے تھے لیکن اس دن کے بعد حضرت علی نے کہا مجھے جس نے بھی کہنا ہے ابو تراب کہنا ہے کیونکہ حضور نے میرا نام رکھ دیا تو ابو تراب مٹی والے اسی لیے صحیح مسلم میں سکس ٹو زیرو نمبر میں آتا ہے ابن ابی کو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ساد تجھے کون سی چیز اس بات سے روکتی ہے کہ تو ابو تراب کے اوپر سب نہیں کرتا کیونکہ بنو میہ حضرت علی کو ابو تراب حکارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہتے تھے تو سعد نے کہا کہ اے معاویہ علی کے بارے میں میں نے رسول اللہ سے وہ کچھ سن رکھا ہے کہ ان میں سے مجھے کوئی ایک فضیلت بھی مل جاتی میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو خود اشرہ و میں سے ہے پہلے دس مسلمانوں میں سے ہے اور بخاری میں الفاظ ہیں عہد کے موقع پر نبی اسلام نے کہا کہ ساتھ تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان اور وہ ساتھ کہہ رہا ہے مجھے علی والی ایک فضیرت بھی مل جائے نا پھر انہوں نے تین فضائل گنوائے کہ خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں ہم پوری رات سوئے نہیں اس خوشی میں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا صبح کے وقت حضرت علی کو جھنڈا ملا اور مسلم میں تو الفاظ ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری بھی خواہش تھی وہ جھنڈا مجھے ملتا لیکن حضرت علی کو ملا دوسری فضیلت سن تبوک کے موقع پر نبی اسلام نے فرمایا تھا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ ایسی جنگ تھی کہ حضرت علی حضور کے ساتھ نہیں جا رہے تھے تو حضرت علی رو پڑے تو حضور نے ان کو تسلی دی کہ جس طرح علیہ السلام تور پہ گئے تھے ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تیسرا جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ مباہلا ہوا اور قرآن میں آیات نازل ہوئیں ندر ابنانا ابنا کم و و نسانا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ و انفسنا و انفسکم سمب تہل فنج اللہ تو نبی اسلام اپنے ساتھ حضرت حسن حسین فاطمہ اور مولا علی کو لے کر آئے اللہ ہا اہل بائی اور یہ تین فضائل جب سنائے تو مسلم میں تو حدیث یہاں مکمل ہو جاتی ہے سنن سعی القبرہ میں اسی صنعت کے ساتھ آگے الفاظ ہیں کہ ساد ابنبی وکاس کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شیف رہے حضرت علی کی تنقید کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا کیونکہ میرے باپ نے جو یہ فضائل سنائے تھے اور ڈانٹا تھا اس کے بعد حضرت معاویہ کی ضرورت نہیں ہوئی کہ حضرت علی کے لیے کوئی نیگیٹو الفاظ استعمال کریں ابن ماجہ میں یہ روایت ہے اس میں چوتھی وزیرت بھی ہے من کنتو مولا ہو مولا علی مولا جس کا مولا میں اس کا مولا علی یہ ساری روایتیں میں نے ریسرچ پیپر لکھا ہے فائیو بی واقعہ کربلا کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آخر میں میں روایت سنا دیتا ہوں مسند کی سی صنعت کے ساتھ الموجم الدیر تبرانی میں بھی ہے سن سعی القبرا میں بھی ام سلما حضور کی بیوی جو سب سے آخر میں فوت ہوئی واقعہ کربلا کے بھی تین سال کے بعد 64 فور ہجری میں تو وہ تابعین سے کہتی ہیں کہ لوگوں تمہارے ممبروں سے رسول اللہ پر گالیاں بکی جاتی ہیں تو تابعین نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ ہم رسول اللہ کو گالی دیں ان کا تم یہ نہیں کہتے علی اور ان سے محبت کرنے والوں پہ سب و شتم نہیں کرتے اور میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ سب سے زیادہ علی سے محبت کرتے تھے جب تم یہ کہتے ہو کہ علی پر لانت ان سے محبت کرنے والوں پر لانت تو تم رسول پہ لانت بھیج رہے ہوتے ہو بیوی میں ہوں لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ علی سے اگر کوئی محبت کرتا تھا تو رسول اللہ کی ذات تھی صلی اللہ علیہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ یہ سارے کا سارا سلسلہ تھا اس پہ تو میں خیر کافی بول سکتا ہوں میری کافی ویڈیوز گواہ ہیں لیکن قرآن کلاس اسی کی متحمل ہے کہ ہم اسی کے اوپر اختفاء کریں سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا